فلا أقسم بمواقع مجورون وإنه لقصم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمنعه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين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 کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وزیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو فلولا اذا بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا سکتے ہیں اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے تو اگر تم کسی کے وقت میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو روح کو کھیر کیوں نہیں لیتے فَأَمَّا اِن كَانَ مِنَ پھر <الْيَمِينَ> اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے بعد ہیں اور اگر وہ دائیں ہاتھ پاروں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ پاروں کی طرف سے سلام حقب قسب کا نا اور اگر وہ جٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے پانی کی زیاست ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق القین ہے تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تصویر کرتے رہو هو العزیز الحکیم جو مخلوط آسمین میں ہے خدا کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے وہ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قابل ہے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 له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بالكبور آبدوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستقلفين فيه اور آسمان کی بادشاہی اسی کی ہے اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے بھیجوں تک سے واقف ہے تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس مال نے اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ على عبده من وإن بكم رؤوف اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنی پروردگار پر ایمان لاؤ اور اگر تم کو بابر ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہیں تاکہ تم کو روشنی میں سے نکال کر روش من من بعد اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمین کی غراثت خدا ہی کی ہے جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ اور یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے وعدہ تو کیا ہے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے کون ہے جو خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے اور اس کے لیے عزت کا سلا یعنی جنت ہے جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باب ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں ان میں ہمیشہ رہو گے یہی بڑی کامیابی ہے <تصفيق> من اُس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری تک نظر شفقت کیجیے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں پیچھے کو لوٹ جاؤ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 وَأَلُومُ بَنَا وَلَا هَتْكٌ إِنَّكُمْ فَتَعَاونْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَرَكَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ مِنَ اللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُمُ النَّارُ هِيَ تو مناسب لوگ مومنوں سے کہیں گے دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے لیکن تم نے خود اپنے بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا اور بیہودہ آرزو نے تم کو دھوکہ دیا یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شادام دغا باز دغا دیتا رہا تو آج تم سے معاوضہ نہیں دیا جائے گا اور نہ وہ کاتروں ہی سے قبول کیا جائے گا تم سب کا ٹھکانا دے گا کہ وہ ہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے. <سلام> موتها وقت اور قرآن جو خدا ابرا کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائے اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی پھر ان پر زمانے طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اکثر نافرمان ہے جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے ہم نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو <تج>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 ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور, ان کے لیے صلح ہے اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک ایمان کی روشنی اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھپلایا وہی اہل دوزک ہیں الزينة وتفاكر, وتفاكر في الأموال والأولاد كمثل ضيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فترعه مصفرا ثم يكون حصارا وفي الآكرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورغمان الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا دنیا رکھو کہ دنیا کی زندگی معذ کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب اور خواہش ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھری لگتی ہے پھر وہ خوب زور پر آتی ہے پھر ای دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے پک کر درد پڑ جاتی ہے پھر چورا جو متعلق بدلو اپنے پربت دگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا ہے اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے پیغمبوں پر ایمان لات لائے ہیں لپکو یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأتوا على ما أفاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مغتال فخور الناس هو <تصفيق> کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کی کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام خدا کو آسان ہے تاکہ جو مطلب تم سے فوٹ ہو گیا ہو اس کو بم نہ کھایا کرو اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر نہ کرو اور, خدا کسی اور والے کو دوست نہیں رکھتا جو خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی سکھائیں اور جو شخص رو کر دانی کرے تو خدا بھی بے, بے پرواہ ہیں اور وہی سزاوار حمد و وَأَنزلنا ينصره ووسره ان ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قبائل عادل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں اور لوہا پیدا کیا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 وَكَثِيرٌ فاسقون ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی آلاد نے پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو وقتاً جاری رکھا تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے خارج از ادا ہے ان کے پیچھے انہیں کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے ان کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور مہربانی دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں خدا کی خوشبو حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا جیسا اس کو نباہانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے بس جو لوگ دل ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے دیا اور ان... انہیں بہت سے ناپمان ہیں یا نوریم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 إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم ليقولون من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَا <وَفُوء> اے تغمبر جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جال کرتی اور خدا سے شکایت رنج و مرال کرتی تھی خدا نے اس کی التجاج سن لی اور خدا تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا دیکھتا ہے جو لوگ تم میں سے اپنی عورت کہہ لیتے ہیں وہ ان کی ماں نہیں ہو جاتی ان کی ماں تو وہی ہیں جن کے وطن سے وہ پیدا ہوئے بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور خدا بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے وضاحت بن کے صبح کی خامد اوس بن سامد نے غصے میں کہہ دیا کہ تم مجھ پر ایسی ہیں جیسے میری ماں کی پیٹھ اس طرح کہنا کہتے ہیں دور جاہلیت میں اسے طلاق سمجھا جاتا تھا حضرت خولہ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا لیکن خیال ہے کہ تو اس پر حرام ہو گئی ہے اس نے رو کر کہا کہ اے رسول خدا اس نے مجھے طلاق تو نہیں دی پھر آسمان کی طرح منہ اٹھا کر فریاد کرنے لگی کہ مولا کریم میں بڑھاپے میں کیا کروں گی اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے پالوں گی کیا میں حضرت زبرائی یہ آیات لے کر نازل ہوئے حضرت خولا کی برکت سے رہتی دنیا تک کی عورتوں کا بھلا ہو گیا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير لقبة من قبل أن يتناسى ذلكم ترعزون به والله تعالون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متطابعين من قبل أن يتناسى جو لوگ اپنی بیویوں کو مان لیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں تو ان کو ہم بستر ہونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضروری ہے مومنوں اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعات سے پہلے متبادل دو مہینے کے روزے رکھیں جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو اسے ساٹھ محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے یہ حکم اس لیے ہے کہ تم خدا اور رسول کے فرم ہو جاؤ اور یہ خدا کی حدیں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے إن الذين يحادون الله ورسوله قبتوا كما قبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا ربيوهم بما عملوا أخطاه الله ونسوف والا کل شعیب شہید جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذریع کیے گئے تھے اور ہم نے صاف اور صریح آیتیں نازل کر دی ہیں جو نہیں مانتے ان کو ذلت کا عذاب ہوگا جس دن خدا ان سب کو زندہ ہو اٹھائے گا تو جو کام وہ کرتے رہیں ان کو جتائے گا خدا کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں اور خداحرتی سے واقف ہے نموا سو واجی واسیل ستین وا ہم ستی ہو ساسو ہوا بما يوم ان کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے خدا کو سب معلوم ہے کسی جگہ تین شخصوں کا مجمع اور کانوں میں سرا مسرا نہیں وہ ہو چوتھا ہوتا ہے اور ہی پانچ کا مگر وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے اور میں اس سے کم یا زیادہ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ لُهُوَانِ النَّجْمَى ثُمَّ يَعُدُونَ لِمَالُهُ وَعَمْهُ يَدَلَّ مِنْ إِسْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعَصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولِ حَسْبُهُمْ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کیا گیا تھا پھر جس کام سے منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگے اور یہ تو گناہ گنا ظلم اور رسول خدا کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو جس کلمے سے خدا نے تم کو دعا نہیں دی اس سے تمہیں دعا دیتے ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو جو کچھ ہم کہتے ہیں خدا ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا اے پیغمبر ان کو دوزخ ہی کی سزا کافی ہے یہ اسی سزا اور وہ بری جگہ ہے وزاخ کا بہلا یہود حضرت کے پاس آ کر اسلام علی کے بجائے اسام و علی سام موت کو کہتے ہیں تو وہ ظاہر میں تو دعائیں نہیں دیتے ہیں اور حقیقت میں موت مراد اور دیتے اور بدوا دیتے اور اس کے بعد وہ کہتے کہ اگر ہمارے اس کرمے کے کہنے سے ہم پر آزاد نازل ہوتا ہے تو اللہ نے فرمایا ان کے لئے جہنم کا آزاد ہی کافی ہے یا <سؤال>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 بلکہ نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا جاتے جس کے سامنے جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہنا کافروں کی سرگوشیاں تو شیطان کی حرکات سے ہیں جو اس لیے کی جاتی ہیں کہ مومن ان سے غم غمناک ہوں مگر خدا کے حکم کے سوا ان سے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا تو مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں مومنو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو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 مرو جب تم پیغمبر کے کام میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور پاکیزگی کی بات ہے خیرات تم کو میسر نہ آئے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات دیا کرو گے ڈر گئے ہو کہ جب تم نے ایسا نہ کیا اور خدا نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْرِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ لَهُمْ يَعَلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعَمَلُونَ بلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا وہ نہ تم میں ہیں نہ ان میں اور جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا, برا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روک دیا ہے سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے خدا کی عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی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 ان حزب ان اللہ انزبتین جس دن خدا ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح خدا کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں دیکھو یہ جھوٹے اور برسرے غلط ہیں شیتان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور خدا کی یاد ان کو بھلا دی ہے یہ جو شیطان کا لشکر ہے اور سن رکھو کہ نقصان اٹھانے والا ہے جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ہوں گے لا تجلقوا ويؤمنون بالله واليوم الآخر يمدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه خدا کا حکم ناطق ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے بے شک خدا زور آور اور زبردست ہے جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے خواب وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے کی پر لکیر کی طرح تحریر کر دیا ہے اور پھیل غیبی سے ان کی مدد کی ہے اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے تلے نہنے بہہ رہی ہیں داخل کرے گا ہمیشہ ان میں رہیں گے خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش یہی گروہ خدا کا لشکر ہے اور سن رکھو کہ خدا خدا کا لشکر ہی مراد حاصل کرنے والا ہے سورت الحشر مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي أَخْرَجَ النَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّ حِصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ حِصْنُهُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو وَقَدَفَ فِي بيوتهم بي المؤمنين يا جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تصویر کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے وہی جو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حسر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے مگر خدا نے تھا اور ان کے دلوں میں دی کہ اپنے گھروں کو, خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کو ہاتھوں سے اوجاڑنے لگے تو اے بصیرت کی آنکھیں رکھنے والوں پکڑوا دنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ مُّهِينٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا الله وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَإِمَّا ثَمَةً عَلَيْكُمْ فَأَمَّا اور اگر خدا نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب تیار ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص خدا کی مخالفت کریں تو خدا سخت عذاب دینے والا ہے مومنوں خجور کے جو درخت تم نے ملے یا ان کو اپنی جگہوں پر کھڑا رہنے دیا سو خدا کے حکم سے تھا اور مقصود یہ تھا کہ وہ ناپر کریں واپس میری ولا کم وی پوا وش وم واشیت اور جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بڑھائی کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دورائے اور نہ اونٹ لیکن خدا اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے مَا أفا اللہ على رسوله من کئی پون دورا کمان تب تدی د جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے پیغمبر کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے ان مفل سارے تاریک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کر دیے گئے ہیں اور خدا کے فضل اور اس کی خوشمودی کے طلبگار اور خدا اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں یہی لوگ سچے اماندار ہیں والذین تبوؤ الدار والایمان من قبلہم یحبون من حاجر ایلیہم ولا یددون فی صدورہم حاجتاً مما اوتو ویعصرون على انفسهم ولو قال بہم خصاصاً وَمَن نَفْسِهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور ان لوگوں کی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلص نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں ہاں ان کو خود احتیاج ہی ہو اور جو شخص ہرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں <سؤال> اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے أ تط إلَ الذيين نافَق يقولونَ ن إخْوانهِمٌ الذيين كفَوا من أَهْل كِتابابن إ أُخرِجُِم ل نقجَ الن معكمُم وَالُ في فيكمم أحددًا بدوا وَإ قوتِثُملَنا سُرون واللههُ يَشحل إهُ نكذبون لأُخرِج لَا يقجون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 مگر خدا ظاہر کیے یہ دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر مدد کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی لَأَنتُمْ أَجَبْتِ صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا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 بل نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے کلوں میں پناہ لے کر وَلَمَّا الظَّالِمِينَ ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ابھی ہی ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے منافقوں کی مثال شیطان کیسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں مجھ کو تو خدا رب العالمین سے ڈر لگتا ہے تو دونوں کا کہ دونوں دوست میں داخل ہوئے ہمیشہ اس میں رہیں گے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے نی نت کتا کم کبھی مرا کو سو سا پاسون ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردائے قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو تمہاری سب آواز سے خبردار ہے اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بلا دیا تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے بھول گئے یہ لا اصحاب النار الجنہ اصحاب الفائزون لو هذا القرآن على جبل اللہ خاشعا متصدعا من اہل دوزخ اور اہل بحث برابر نہیں اہل بحث تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دباؤ پھٹا جاتا ہے اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّهُ الملک القدوس السلام المؤمن وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہ بڑا مہربان نہایت وہی خدا، وہی خدا حقیقی پاک ذات حرائب سے سلامتی والا امن دینے والا نگہبان غالب زبردست بڑائی والا خدا شریک مقرر کرنے سے پاک ہے وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق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 المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتقاء مرضاتي تسرون إليهم المودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم مومنو اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار خدا تعلیٰ پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں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 لا قدرت پال تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایزا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناطے کام آئیں گے اور نہ اولاد اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ سوئی من من تم ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضروری ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھل کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مانوں گا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 پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے آزاد نہ دلانا اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما بے سب تو غالب حکمت والا ہے تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی خدا کے سامنے جانے اور روزے آخرت کے آنے لگتا ہو اس سے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضروری ہے اور جو روگردانی کرے تو خدا بھی پیپروا اور سزا وارمد و سرا ہے لا لم في من ان ان يحب عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے اور خدا قادر ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے آئی اور انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتا خدا تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے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 أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهم فإذا علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهم إذا آتيتموهم أجورهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی اور تمہارے حال کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت مت ہاتھ لگی تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا اور خدا سے جس پر تم ایمان لائے ہو ڈرو <سؤال> یا وَلَا بَيْنَ وَلَا فِي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ رسولٌ جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بات کرنے کو آئیں کہ خدا کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی نہ چوری نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باد لائے گی نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے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 سورة بسم الله الرحمن الرحيم صبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون جو چیز آسمانوں میں ہے اور جزمین میں ہے سب خدا کی تنظیم کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے مومنوں تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں جو لو خدا کی راہ میں ایسے طور پر بھولا بالکل اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب وہ سے کہا کہ بھائیو تم مجھے کیوں اجا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں تو جب ان لوگوں نے پجرہ ہی کی خدا ان کے دل ٹیڑے کر دیے اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا